سلسلہ اسلامی زندگی میں ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے ہم سب حاضر ہیں آج ستائیسویں شب ہے رمضان المبارک کی راتوں میں اہم ترین ایک رات انشاءاللہ اللہ زوجل آج کی رات کے حوالے سے کچھ گفتگو کو شامل کریں گے شب قدر کو شب قدر کیوں کہتے ہیں اس رات کی کیا اہمیت ہے کیا فضیلت ہے سورہ قدر کا شان نزول سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو اس رات کا جو تحفہ اور انعام ملا اسی طرح اس رات میں بعض محروم لوگ بھی بیان کیے گئے ہیں اتنی برکات کے باوجود وہ کون لوگ ہیں کہ جو آج کی اس بابرکت رات بھی رب کی رحمت سے محروم رہتے ہیں جن کو دعا میں سے حصہ نہیں ملتا فرشتوں کی آمین سے جو محروم رہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں ان کا بھی تذکرہ ہوگا کچھ بزرگوں کے عبادت کے واقعات کو ہم شامل کریں گے یہ سب کچھ انشاءاللہ اللہ ایک مسلمان کی زندگی میں جو اہم راتیں ہیں اہم مواقع ہیں اسلامی زندگی کا ایک بہت ہی اہم یہ شعبہ ہے کہ سال کے اندر جو مبارک اور بڑی اسپیشل راتیں ہوتی ہیں ان راتوں کے اندر کیا کرنا چاہیے آج کے کی رات کیا دعا مانگنی چاہیے آج کے رات کے نوافل کے بارے میں کیا احکامات ہیں انشاءاللہ یہ کچھ اور بہت کچھ شامل رہے گا آج کی رات درود پاک کی بھی کثرت ضرور کیجیے گا فضائل آپ درود پاک کے بقثرت سنتے رہتے ہیں اور کیا ہی بات ہے کیا ہی برکت ہے اللہ تبارک و تعالی کے محبوب دانے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی کہ جو شخص ایک بار درود پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے نہ صرف رحمت نازل فرماتا ہے بلکہ اس کے دس گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے یہی نہیں اس کے دس درجات کو بھی بلندی عطا فرماتا ہے آج کی رات بالخصوص پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کیجیے گا انشاءاللہ تذکرہ ہوگا کہ یہ رات ہمیں ملی کیسے اور کس طرح ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت عزما سے نوازا سرفراز فرمایا ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے ابھی بھی دور د پاک پڑھ وسلم ہماری گفتگو کا سلسلہ تو رہتا ہی ہے لیکن آپ کو بھی ہم ساتھ شامل رکھتے ہیں آپ کا بھی انٹریکشن رہتا ہے آپ کا بھی شیئر رہتا ہے آپ کا اپنا مدنی چینل کالز کیجئے نمبر اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے آج کی رات کے حوالے سے مسلمانوں میں پائے جانے والی کسی برائی کو آپ محسوس کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے بھی ایڈریس کیا جائے کہ ہمارے علاقے میں یا کسی جگہ پر آپ نے دیکھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بری رسم ہے یا برا کام ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین تک بھی اس کو انڈیکیٹ کیا جائے اور اس سے بچنے کا کہا جائے اور آپ کوئی برکت بیان کرنا چاہتے ہیں دعوت اسلامی کے اعتکاف کے حوالے سے الحمدللہ دنیا بھر میں احتقافات کا سلسلہ ہے تو ضرور ہمیں کال کیجیے نمبر آپ نوٹ کر لیجیے ان شاء اللہ ز کچھ ہی دیر کے بعد آپ کی کالز کو بھی ہم شامل سلسلہ ضرور کریں گے اللہ تبارک تعالی اخلاص کے ساتھ ہمیں آج کے سلسلے میں بھی شامل رہنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن انشورہ ہمارے ساتھ کرم فرما ہے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ <تصفح> <تصفح> سب آج کی رات یقیناً بہت ہی مبارک رات اور مسلمانوں میں عبادت کا جذبہ یوں <تصفح> کہیے کہ جو بھی کچھ نہ کچھ عبادت کا ذہن رکھنے والا ہے گویا کہ سارا سال اسے اس رات کا انتظار رہتا ہے اور واقعی دیکھا گیا ہے کہ الحمدللہ بڑی تعداد میں فلان مدینہ میں ویسے ہزاروں اسلام بھائی ہوتے ہیں لیکن اس رات کو تو اوور فلو ہو جاتا ہے نا جیسے میدان بھر جاتے ہیں فضان مدینہ تقریبا جاتے مساجد جاتے میں تقریبا مساجد میں الحمدللہ بڑے بڑے اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے ایک کانسیپٹ ہے عبادت کا اور اس کی اہمیت کو کسی نہ کسی حد تک مسلمان اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس رات کو شب قدر کا جو نام دیا گیا اس کی کیا وجہ ہے اس کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے الحمد للہ ایک وجہ تو کتابوں میں لکھی ہے کہ اس رات جو عمور تقدیر ہوتے ہیں جو ہونے والے معاملات ہوتے ہیں آئندہ سال کے بھی یہ فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں اور اس وجہ سے بھی اس کو لت القدر لیل رات یعنی قدر والی رات, والی رات تقدیر والی رات تقدیر والی رات اور تو اس کو مطلب اس کی قدر و منزلت و قدر و اہمیت ہر تقریبا ہی ہر مسلمان اس کو جانتا مانتا سمجھتا ہے گھروں میں بالخصوص اہتمام کیا جاتا ہے بچوں کے بچپن ہی سے گویا کہ سمجھیے کہ یہ ایک ایسی رات ہے کہ جس طرح عید کے نماز کے لیے عموماً لوگ تیاریاں کرتے ہیں نا بشتر. تو ہمارے دنیا بھر میں بالخصوص مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف اللہ صاحب و و تسلیم میں تو بڑا مطلب اس معاملے میں اہتمام کیا جاتا ہے اور لوگ خاش اس رات کے لیے مقدس مقامات کا سفر اختیار کرتے ہیں اور بارگاہ رسال صلی اللہ تعالی وسلم بھی بالخصوص حاضری دینے کی کوشش کرتے ہیں کعبۂ مشرفہ کے گرد گردواف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں اور اس میں بھی یہ ستائیسی شب کو اہمیت حاصل ہے کہ یوں تو کسی بھی تاخرات میں شب قدر کا ہونا ممکن ہے جی لیکن جس طرح کے اقوال ملتے ہیں ان اقوالوں سے یہ مصطفیٰ کے شب قدر یہ ستائیسویں شب کو پائی گئی ہے البتہ ہمیں ہر رات کے متعلق غور و خوض کرنا چاہیے اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے جیسے آئندہ جو شب آئے گی وہ انتیسویں شب ہوگی آخری تک دیکھا گیا ہے کہ میں ابھی سے ایڈوانس بتا دوں کہ ابھی بھی اکیس تیئیس پچیس اور ستائیس تک جیسے کہ رجحان ہوتا ہے لیکن ایک چیز محسوس کی ہے تھوڑا سا آپ کے موضوع سے میں نکل کے ہی ارد کرنے کی کوشش کروں گا ایک چیز محسوس کی ہے یسف بھائی جیسے کہ آج کی رات گزر جائے گی نا جیسے کل کا دن گزر جائے گا جیسے آج ختم قرآن ہوں گے جی بہت ساری مساجدوں میں ختم قرآن یہ آج کی شب ہوتے ہیں لیکن اب تو خیر معمول اپنی ذات کی حد تک عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر فیدان مدینہ میں ہی وقت گزارا وقت گزرتا ہے اور جب سے تیس دن کا اتکاؤ کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس وقت سے یہ مطلب یہاں باہر کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا لیکن سابقہ دور میں جو میری جو تجربات ہیں آپ تصدیق ترتیب فرما سکتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ایک تو ویسے رجحان کم ہوتا چلا جاتا آخری لیکن جب جب آخری آتا ہے تو پچیسویں اب جیسے ستائیس شب آتی ہے نا اب جیسے آج کی رات ختم ہو جائے گا کل کا جو دن ہے اس کو بڑا دن کے طور پر منایا جائے گا کل افطار تک ایک تھوڑا سا مطلب رجحان رہتا ہے لیکن کل کی افطاری کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے کہ تیس دن شب یہ بھی شب ایک قدر ہو سکتی ہے بالکل ہو سکتی ہے اس کے متعلق ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک تعداد ہے اس کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا بلکہ اب हाँ. تو اس قدر بازاروں کا رخ بڑھے گا اور جو بازار دو دو تین تین بجے تک کھلے رہتے تھے اب چار چار پانچ چھ بجے تک کھلے رہیں گے بالکل شاید لوگوں کی فجریں بھی بازار میں ہوں روزہ رکھنے نہ رکھنے کا رجحان کیا بدنورم کیا ہوگا ایسا رکھتا ہے کہ تراوی ستائیس ختم ہو گئی جیسے آج کی رات ستائیس ختم ہو گئی ستائی تھی شب کی ترابی تو اب وہ ایسا لگتا ہے جو لوگ اب ترابی بھی نہیں پڑتے یعنی وہ لوگ جو مستقل تراوی والے ہوتے تھے ان کی تراوی کا رجحان بھی کم ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے موٹی عقل میں نہیں آتا کہ یعنی یوں سمجھیے کہ ایک بزرگ بڑی عمر کے تھے بزرگی کے اوپر پہنچے ہمارے اولیاء کاملین میں سے گزرے جب ان کی عمر زیادہ ہو گئی تو کسی نے کہا کہ حضر اب تو آپ کی عمر بڑھ گئی ہے اب تو یہ عبادت اور ریاضت اور جو آپ کوششیں کرتے اس میں کم ہی کر دیجیے تو فرمانے لگے کہ جس ذریعے کو استعمال کر کے میں اس مقام پر پہنچاؤں تم چاہتے ہو کہ وہ عمر کے آخری حصے میں اس کو چھوڑ دوں اللہ دیکھیے یہاں تک بات بزرگوں نے فرمایا کہ عمر کے آخری حصے میں ہمارے اصلاف عبادت بڑھا دیا بڑھا دیا کرتے تھے اور یوں بھرماتے تھے کہ جب مسافر کی منزل قریب آتی ہے nailsami. تو وہ اپنی سواری کو تیز کر دیتا ہے نہ کہ کرتا اب رمضان مبارک, مبارک منزل پیشے نگر ہونا پیشے اب رمضان مبارک کی یہ آخری شب جو人... جو انتیسویں شب آتی تیس کا روزہ ہوا تو ٹھیک ہے ورنہ انتیس کے روزے ہوتے ہیں اب وہ شب ایسی ہے کہ جس میں تمام بخشیوں کی تعداد کے برابر بخشش کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں تو اب رجحان کا کم ہو جانا جو ہے نا یہ قابل تشویش ہے میں انشاءاللہ شاء آپ کو سوال کی طرف آؤں گا لیکن اب زندہ ایک جو میں تیسویں سے پہلے ہی تیاری کریں گے نا میں مائنڈ مائن بنا کر نہیں آتا لیکن بس وہ بات کرتے کرتے یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ کیونکہ آج تلاوی یوں سمجھے کہ جو جس خدشے کا آپ اظہار کرنے جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں ابھی سے ہمارا ذہن بنے گا تو ہم آگے پھر میں یہ ناظرین سے یہ کروں گا جو تلابی پڑھنے کے مسجدوں میں جاتے ہیں آج مطلب جو شاید پچھلے دنوں تلابی جسے نہیں پڑھی یا عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے رہے شاید وہ بھی آج آپ کے ساتھ مسجد میں حاضری دیں گے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا نیکی کی دعوت کے پیش نظر کہ آج آپ خود مسجد میں انتفادی کوشش دیکھئے ست قرآن شریف ختم ہوگا آپ ملیں گے مبارکباد دیں گے مبارکباد دیں گے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو میں آپ کو ایک مشورہ کرتا ہوں مبارکباد دیتے دیتے کل سے بھی تراویح پڑھنے آنی ہے کل سے تراوی پڑھنے آنی ہے آپ جماعت سے ملیے گا آپ فجر کی نماز میں آئے کیونکہ فجر کا رجحان بھی کم ہو جائے گا فجر کا رجحان کم ہوگا نمازوں کا رجحان کم ہوگا یہ بھی دل جلانے والی بات ہے نا مسجدوں میں باہر آ گئی تھی جھوک در جھک آتے نمازی ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ رمضان کے جانے کا ایک یہ بھی صدمہ ہوتا ہے کہ ہماری مسجدیں ویران ہو جاتی ہے اچھا خاصا نماز پڑھتا وہ آدمی مستی سے غائب ہو جاتا ہے اور یہ آج رات کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پچھلے سال ایسا ہوا ہے اس سال کا پتہ نہیں ہے لیکن کیا کوئی ہم مل کر ایسی صورت نہ بنائیں کہ ہم پچھلے سال کی یہ روٹین نہ آئے اور ہماری مسجد ویران نہ ہو آپ کا چلے گا منہ کو نہیں آتا جب فجر کی نماز آپ کی کم ہو جائے گی جماعت شا کے نماز ہی کم ہو جائیں گے تراوی پڑھنے والوں کے تعداد بہت زیادہ کم ہو جائے گی میں سمجھتا ہوں آپ کا بھی کلے جب منہ کو آنا چاہیے آپ کو فیلنگس ہونی چاہیے ماں باپ کو چاہیے کہ پھر بچوں کو بھیجیں بیوی کو چاہیے شوہر کو کہے کہ گھر میں تو ہم نماز پڑھیں گے آپ گھر میں کیا نماز پڑھیں گے آپ جائیے مسجد میں جماش سے نماز پڑھیے میں مانتا ہوں سستیاں ہوتی ہیں مگر آپ کوشش کریں آج نماز کے بعد جب آپ ترابی سے فارغ ہوں خط میں قرآن کی مبارکباد دیں ساتھ یہ بھی دعا کریں یا اللہ جو ٹوٹی پھوٹی انداز میں ہم نے قرآن پاک پڑھا اب ہم نے کیا قرآر پاک پڑھا ہم نے کیا قرآن پاک سنا کیا ترابی پڑھی کیا بوجھل قدموں سے پہنچے سستی غفلت جو ہمارا انداز ہے اپنی عبادت پر کبھی بھی ناس نہیں کرنا چاہیے یوں سمجھیے کہ رب کریم کی بارگاہ میں اس کے لاتعداد فرشتے ہر وقت اس کی عبادت میں مصروف ہیں اور اولیاء کاملین دنیا بھر میں اور مطلب کہ کہاں کہاں اس کی عبادت میں مصروف ہیں امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اپنی عبادت پر ناس کے چیز کا ایک بادشاہ کا دربار اس بادشاہ کے دربار میں طرح طرح کے قیمتی قیمتی تحائف پیش کیے جا رہے ہیں قیمتی قیمتی تحائف پیش کیا جا رہا ہے ایک سے ایک قیمتی تحفہ اس بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے اور ان تحفوں میں ایک تیرا انتہائی کمزور اور کم قیمت تحفہ اگر بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جائے اور اس وقت بادشاہ تیرے اس تحفے کو قبول فرما لے تو کمال تیرے تحفے کا نہیں ہے یہ بادشاہ کا کمال ہے یہ بادشاہ کی مہربانی ہے تو جہاں اللہ تعالی کے اتنے معصوم فرشتے اور اس کے ایک سے ایک نیک بندے اولیاء کاملین کتب اقتاب اختاب عبدال اور بڑے بڑے صالحین اس کی بادگاہ میں کوئی اپنی انداک و سدب اس کو سجدے کا تحفہ دے رہا ہے تو کو رقو کا تحفہ دے رہا ہے, ہے, ہے، کوئی تسبی کا تحفہ کیسے کیسے کامل تحفے اللہ کی حضور یہ اپنے طور پر اپنے آپ کو ظاہری بات نہیں کے ساتھ رب کے حضور رب کے دربار میں پیش کر رہے ہوتے ایک سے ایک قاری ایک سے قرآن پڑھنے والا اخلاص کے ساتھ چھپا کر یہ کوئی دیکھنے والے سوائے میرے رب کو, کو اس کی بارگاہ میں تحفہ دینا ہے اور وہ تحفے کو تحفے اس کی رب کی عزب کی بارگاہ میں عبادتوں کے تحفے پیش کیے جا رہے ہیں ان تمام تحفوں میں اگر تیرا رب تیرے سجدوں کو تیرے اس رقو کو تیرے اس نماز کو تیرے تنازع کو تیرے اس روزے کو تیرے اس تلاوت کو قبول فرما لے تو کمال تیری عبادت کا نہیں ہے کمال تو صرف کا ہے جو ان اہم اہم و قیمتی تحفوں میں تیرے بھی تحفے قبول فرما رہا ہے ہمیں اپنی عبادت پر نحاس نہیں کرنا چاہیے ہماری ہم تو نماز کے کھڑے ہوتے ہیں تو رقو جب ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب نے لگتا ہے پورا کر لیا پھر ہم حکومت ہماری نماز میں توجہ پہ کہاں ہوتی ہے تو ایسی بے توجہ سے پڑھی گئی نمازیں اور جس طرح بھی کیا سب آپ جانتے ہیں اس تو رب کے حضور آج خاص گر کر رہنا چاہیے مولا بس تو کرم سے قبول کر ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہم نے آتا ہی کیا تھا کہ ہم کچھ کرتے ہیں وہ کافی متلک ہے وہ بے حساب مغفرت فرمانے والا ہے اس کی بارگاہ میں انتہا کے کہاں قابل ہیں پیارے اللہ بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے ہم اس کے حضور یہ نہ کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا بس دھواں کرو اللہ تعالی قبول کر لے میرا مسجد میں آنا میرا نماز پڑھنا میرا بولنا میری نکی کی دعوت یہ بس اپنے کرم سے قبول کر لے وہ جانتا ہے کہ ہم نے عبادت کس نیت سے کی ہے اخلاص سے کی کہ یا کاری سے کی ہے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی جس دکان پر گئے بہت قیمتی کپڑا بنایا آپ کپڑے کے کاریگر تھے بہت قیمتی کپڑا بنایا اور وہ قیمتی کپڑا بنانے اپنے طور پر ساری کوشش اس کپڑے پہ صرف کرتی اپنی جتنی قابلیت جتنی صلاحیت تھی آپ نے اپنے اس کپڑے بنانے میں صرف کر دی جو کپڑا لے کر بازار فروخت کرنے کے لیے گئے جو دکاندار تھا وہ بڑا مطلب کے باریک بین تھا کمزور بتائی تو یہ تو اتنی کر لوں گا بس قیمت سننی تھی کہ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے دکاندار پریشان ہو گیا کہ حضرت آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں میں قیمت بڑا دیتا ہوں رو رہے فرمانے لگے تیرے کپڑے کی کم قیمت بنا لے بتا نہیں رونا میں تو صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اپنی ساری صلاحیتیں اس کی اس کے بنانے میں صرف کر دی لیکن جب یہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں آیا جو اس کی خامیوں پر آگاہ ہے اس کو پتہ ہے کیا کیا خامی ہے اس نے میرے کپڑے کی قدر اور قیمت میرے سامنے کھول کر رکھ دی میں نے اپنے دوبے عبادت تو بڑی توجہ سے کرنے کی کوشش کی ہے لیکن جب اس رب کریم کی بارکا میں میری عبادت پیش ہوگی تو نا جانے میری عبادت کا کیا بنے گا کتنی کمزوریاں میرے سامنے رکھ جائیں گی عرض کرنے کا مقصد یہ میرے مدنی چلے کے ناظرین کہ یہ وقت کسی قسم کے اترانے کا نہیں ہے جی تو سچتے میں گر کر اس کے آگے گریا وزاری کرنے کا وقت ہے کہ یا اللہ بس جو ہوا سو ہوا اب تو رمضان بھی جا رہا ہے اور سست ہونے کے بجائے اس کو اس وقت تک ودا کرنے کی کوشش کر اس کے ساتھ چلتے رہے رمضان کے ساتھ کہ اب تو را آ رہا, رہا ہے اب تو جا رہا ہے اب تو جا رہا ہے آج بدھ ہے اب اگلا بدھ رمضان نہیں ہوگا اندر سٹوڑے اگلا بمعرات آئے گی جو جمعہ آئے گا جو ہفتہ آئے گا یہ چودہ سو تینتیس سی نے ہجری کی آخری بدھ ہے آخری, آخری جمعہ رات ہے آخری جمعہ ہے آخری آخری دن ہے اب جب گزر جائیں گے بھائی گیارہ اس کی آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا تو, تو, تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے کہ ستا اسی ہو گئی ہم چلے اپنے راستے پر میرے, میرے رمضان کے ساتھ ایسا مت کرنا اب مت کر رہا رمضان مبارک کے ساتھ ایسا اس کی برکتیں لینے کے لیے اس سے مافلت لینے کے لیے اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے داموں سے چنتے رہنا اور جب یہ جانے لگے بھی دل ٹکڑے ٹکڑے ہو کے میں یہ جا رہا ہے اللہ کرے ہم اس کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو آباد تراوی میں جانا تو نکی کی دعوت دینا دیکھو بھائی نماز پڑھنے آنا ہے ہماری مسجد خالی نہیں ہونی چاہیے مسجد ویران نہیں ہونی چاہیے اس کو آباد رکھنا تم قرآن پڑھتے تھے قرآن پڑھنا تم بیس رکعت تراوی پڑھتے تھے جب تک ماہ رمضان باقی ہے بیس رکعت تراوی پڑھنی پڑنی ہے اس طرح انداز سے لے کر چلنا ہے انشاءاللہ شاء تعالیٰ کیا پتا ہمارے ماہ رمضان کی قدر کے دو جملے ہمارے رب کی بارکاہ میں قبول ہو جائے اور اس ماہ رمضان کی زخصتی کا غم افسوس اور اس کی نا تدری کا اعتراف کیا جب کہ ہمارے رب کی بارکاہ میں قبول ہو جائے ایک شخص نے برسوں پر رب کی عبادت کی عبادت کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں کچھ کرتا ہے درج یہ کہنا تھا کہ رحمت الہی نے تھام لیا اس کو سدا ریز ہو گیا کہا اللہ معاف کر دے میں کہا کہ میں نے تیری عبادت کی بولا میرے کیا کچھ میرے تو کچھ بھی نہیں کیا میں تو ننگا پیدا ہوا تھا تن ڈھپنے کو کپڑا تو نے دیا پانی دیا کہ میں تہرت لوں پاؤں دیے جس میں میں کڑا رہا زبان دی جس سے تیری تسبی اور تیرے پاک کلام کی میں نے تلاوت کی بولا نکی کی توفیق تو تو نے دی ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا بولا مجھے معاف کر دے میرے اس کلمات کو میرے اس جملوں کو معاف کرتے میں کچھ بھی نہیں کیا سب تیرا ہی کرم ہے غیب سے آواز آتی ہے بندے تیری اتنے برسوں کی عبادت ایک طرف تیری لمحے بھر کے آج اسی کے سبب ہم تیری عبادت کو قبول کرتے ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور واقعی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہم نے پورا رمضان غفلت میں گزار دیا اور آج اس کی ستائی فی شب آ گئی اس کی آخری گئی اب نہیں آئے گی کوئی موت اگلے سال سار تو بس اب پکڑ رہا سب کو اسلامی بہنے بھی اب آزاد مت ہو جانا بازاروں کا رکو کر لے مزید اس کے باں برکت ماں برکت باتیں باقی ہیں پکڑ کے رکھنا اور جب آخری رات آئے تم تو بالکل چمٹ جانا یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کی رات بھی گزر جائے اور میں بخشوں میں شامل نہ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ رمضان کی قدر کی توفیق عطا تا فرمائے اور کیا ستائیسویں شب اٹھائیسویں شب انتیسویں شب تیسویں شب بڑی رات جو چاند رات ہو عید کا دن مغفرت کا دن ہے کوئی بھی گانے والا نہیں ہے میں معذرت چاہتا ہوں ہمارے اسلائی بھائیوں سے کہ میں ان کے سوال کے بجائے میں اپنے جذبات کے ساتھ چلتا رہا ہوں جزاک اللہ سب آپ نے بہت ہی قیمتی مدنی پھول ساتھ فرمائے اور یہی موقع ہے کہ ہم نے یہ احساس پیدا ہو جذبہ پیدا ہو صحابہ کرام کو جب دیکھتے ہیں للت القدر ملنے کی جو وجہ علماء نے بیان کی ہے تب کثیر کے اندر ہے کہ جب گزشتہ امتوں کے بڑے بڑے طویل عبادت گزاروں کے واقعات سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے تو صحابہ کرام غمزدہ ہو گئے کیسا جذبہ تھا اور ان کے دل پر یہ غم ہوا کہ یا رسول اللہ ہماری بہت مختصر ہیں ہم تو پیچھے رہ جائیں گے ہم اسرائیل کے لوگوں کی طرح کس طرح سے عبادتیں کریں گے کہ صحابہ کرام کے عبادت سے محبت اور وہ غم اور وہ کیفیت تھی کہ پیارے آق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے اور رب تعالی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس امت کو یہ تحفہ عطا فرماتا ہے کہ تمہیں ایک رات دی گئی ہے کہ جس میں اگر تم عبادت کر لو تو یہ رات تمہارے لیے ہزار مہینوں سے بہتر ہے تو یہ ایک کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہمارے صحابہ کرام ہمارے اسلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے عمروں کے کم ہونے کا تصور اور غم کریں کہ گزشتہ لوگوں کی عمریں زیادہ تھی وہ زیادہ عبادت کر لیا کرتے تھے اور ہماری عمریں اتنی نہیں ہیں ہم کیسے عبادت کریں <تصفح> اور ایک طرف ہم ان تین دنوں کے اندر جو آپ نے بیان کیا کہ اس قدر غفلت کا شکار ہو جائیں کہ ہمیں عمروں کا کم ہونا تو دور کے بعد جو وقت ملا ہے جو رات ملی ہے اس رات میں بھی اپنے رب کی عبادت نہ کریں تو کتنی ناقدری کی بات ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ رمضان و مبارک کی, کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں تو. ارے یہ خوشی منانے کے دن نہیں ہے سب چاران تو عید تو نیکو کاروں کی جس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے وہ کس چیز کی مزدوری اور کس چیز کی مزدوری مانگ رہے ہیں مگر خیر اللہ رہی میں کری نیکو کاروں کے سب کے گناہ گاروں پر بھی کرم ہو رہا ہوتا ہے سب اسی کے ساتھ ہی ایک روایت پڑی تھی شب قدر کے حوالے سے کہ اس کی برکات تو بے شمار ہیں بے شہا ہیں, ہیں لیکن چار پانچ لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو اس رات بھی مغفرت سے محروم کرتے جاتے ہیں تو شراب کا عادی ماں باپ کا نافرمان رشتہ داروں سے آئی آئی تعلقی کرنے والا اور مسلمانوں میں آپس میں بوجھ رکھنے والا کتنی کامن برائیاں مجھے ہیں مجھے ایک اسلامی بھائی ملے یہی اتکا انہیں دنوں ملاقات ہوئی مجھے بہت خوشی ہوئی ہو سکتا ہے کہ اس وقت چینل پر مجھے سن بھی رہے ہوں. کہ مدنی چینل پر جب بار بار رشتے داروں کے ساتھ اس نے سلوک اس سے لہرمی کی بات چلی تو کہا کہ ایک سے ان کی ناراضی تھی جب میں خود چل کے ان کے گھر چلا گیا اور جا کر میں نے ان سے معافی مانگی غلطی کا اعتراف کیا مجھے ذاتی طور پر ان کی یہ باتیں سن کے بہت خوشی ہوئی اور میں تو آج ستائے شبے کیا پتا شب قدر ہوں سب سے سلو کر لیں اگر خالہ مامو چچا پھوپھی بھائی بہن جو بھی آپ کے رشتے دار ہیں اگر آپ کیٹے میں نہیں جا سکتا کب از کم فون کر لو کہ آج کیا پتہ شب قدر ہو میں آپ سے یہ نہیں کہ پچھلی کسی بات پر ریپیٹ نہ کریں مجھ سے جو جو آپ غلطیاں ہوئی ہیں آپ کے دل آزاریاں ہوئی ہیں خطائیں ہوئی ہیں میں نے جی جس جی طرح بھی آپ کو ازیت دی ہے بس آپ مجھے معاف کر دیں اور مجھے شرمندہ نہ کریں کسی بات کے اوپر بس میں چاہتا ہوں کہ ہماری آج رات بخش ہو جائے مغفرت ہو جائے سب کو فون کریں سب سے رابطہ کریں اور جو جو سن رہے ہیں آپ ہمت ہی کریں آپ فون اٹھائیے اور بس ہمت کر لیجئے لیجیے کرنی پڑے گی ہاں ماں باپ کو راضی کر لیجئے جی جس کا دل دکھایا آپ سوچو کس کس کا دل دکھایا ہے وہ جو جو آپ کے گھر کے اطراف میں دیکھیے کوئی آپ سے کیسی کیسی امیدیں باندھ کر بیٹھا ہے کیسی کیسی آپ سے توقعات رکھ کر بیٹھا ہے میں شوہر کو کہوں گا اگر وہ سن رہے ہیں آپ نے کتنا ستایا ہوگا اپنی بیوی کو کبھی لوگوں کے بیچ میں جھاڑ دیتے ہیں لوگوں کے بیچ میں ڈاڑ دیتے ہیں ماں باپ کے سامنے اس کے، اپنے ماں باپ کے سامنے ڈاڑ دیتے ہیں آپ اپنے بھائی بہنوں کے سامنے اپنی بیوی کو ڈانٹا ہوگا کیا کرتی ہے تمیز نہیں ہے بے وقوف بچوں کے آگے اگر آپ اس کی ماں کو ڈانٹیں گے تو بچوں کے آگے ماں کی تو پوزیشن ہوتی ہے نا بچوں کے آگے جب ماں ڈیگریڈ ہوگی اس وقت اس عورت کے دل پر کیسے کنجر چلو گے آپ نے اپنے بچوں کے آگے اپنی بیوی کو دو ٹکرکھتے ہو آپ اسی طرح بیوی سوچے گا اس نے کتنی مرتبہ اپنے شوہر کی دل آزاریاں کی ہیں بچوں کے آگے کیسی کیسی باتیں کڑگی کڑوی باتیں اپنے شوہر کو سنائی ہوں گی اور شوہر کا دل ٹو ٹو ٹو ٹو ٹوٹ کے, کے چکڑے, ٹکڑے ہو گیا ہوگا اس کے دل میں کیسے جگہ بنے گی پھر بچوں کے دل میں کیسے جگہ بنے گی آج کیا عجب شب قدر ہو کوئی عجب نہیں آج شب قدر ہو اور یہی بڑے بڑے بزرگوں کے خواب یہی بنتے ہیں کہ ستائیسویں کو شب قدر ہے اور قدر والی رات ہے مغفرت والی رات ہے بخش والی رات ہے دعا بھی تو مغفرت ہی کی ہے ایسے عورتوں کی بخش ہو جاتی ہے جن پر جنت جن پر جاننا واجب ہو چکی ہوتی ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے اب اس سے سب اتنی تعداد بخشی جائے میں رہ جاؤں اس وجہ سے کہ میں شرابی ہوں اس وجہ سے کہ میں شرابی ہوں تھرو ہے ایسی عادتوں کے اوپر جس سے میں مغفرت سے رہ جاؤں میں بخشش سے رہ جاؤں اب وہ عادت ہے شراب کی ہو پھینک دو شراب چھوڑ دو آپ بولو گے کہ مجھ سے چھوٹتی نہیں ہے میں کہوں گا آپ شرابیوں کی صحبت شراب چھوٹ جائے گی میں ہر وہ اسلامی بھائی جو شراب کا یا کسی بھی نشے کی عادی ہے برائی کا عادی ہے آپ سے نہیں چھوٹتی دوست نہیں چھوٹتے برائی نہیں چھوٹتی آپ میری بات مانو میں آج اس ماں رات آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کرتا ہوں آپ کو اگر کوئی اللہ نہ کرے مول... مہولک بیماری ہو جاتا دا ہے ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ ایڈمٹ ہو جاؤ ہسپتال میں تو آپ ہو جاتے ہو نا میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر اس اگر واقعی ایسی کوئی امراض ہیں گناہوں کے اور اس طرح کی چیزیں آپ کو لگی ہوئی ہیں نہیں چھوٹتی آپ تیس دن کے قافلے میں سفر کر جاؤ اس کو آپ یہ نہیں کہیں کہ میں ہوں دعوت اسلامی والا تو دعوت اسلامی ہے کیا دعوت اسلامی ہم سب کی تو ہے نیک بنانے کی تحریک تو ہے اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ فلاں کلینک میں داخل ہوئے اس کو تو نہیں کہتا کہ تم اپنی شادی کر رہے ہو واہ اس کے لیے اس کو تو تھینک یو بولتے آپ پیسے بھی دیتے ہیں پیسے بھی دیتے سب کچھ کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ ارض کرتا ہوں کہ آپ تیس دن کے قافلے میں سفر کر جائیں انشاءاللہ تعالی تیس دن کے اندر اندر بہت ساری عادتیں جو ہماری دو دو چار چار پانچ پانچ چھ چھ دن کے بعد اود کرتی ہیں نکلتی ہیں دبتی نہیں ہیں دبی ہوتی نکلتی ہیں دبی ہوتی نکلتی ہیں وہ ساری عادتیں آپ کے تیس دن کے اندر آپ ضبط کریں گے صبر کریں گے عاشقہ نسل کی صحبت میں رہیں گے مسجد میں رہیں گے ان اللہ تعالیٰ وہ عادتیں آپ کی نکلتی جائیں گی اور آپ کو لگے گا کہ میں کر سکتا ہوں آپ شراب چھوڑ سکتے ہیں آپ منشیات چھوڑ سکتے ہیں نشاور اور چیز چھوڑ سکتے ہیں آپ برے دوستوں کو چھوڑ سکتے ہیں یہ نہیں ہے نہیں چھوڑ سکتے لاکھوں لاکھ دعوت اسلامی والے جن کی گیدرنگ خراب تھی غلط تھی شرابیوں کی گیدرنگ تھی چھوڑ کر آج جو دعوت اسلامی کے موبلک بنے ہوئے ہیں چھوڑنا ناممکن نہیں ہے ہمارے سامنے ایگزامپلس موجود ہیں الحمد اسی طرح نہیں یہ برائی چھوڑنے کے لیے آپ کو ایک راستہ بتا رہا ہوں دن ہی بارہ دن اگر بارہ دن ہی نہ تین دن کے کافلے میں سفر کے دیکھے تو صحیح کہ ہاں فرق پڑ ہے یا نہیں پڑ رہا ساتھ ہی اب آج رات کی کوگ اٹھا کر فیضان مدینہ آ جائیں ماشاء اللہ آپ اور کئی دعوت اسلامی کے تکاف یا ہو رہے ہیں وہاں چلے جائیے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو برکت ملے گی اسی طرح جو سلے رحمی جیسے آپ نے فرما نہیں بہت بڑی مطلب کہ آفت ہے یہ جو سلے رحمی خاندان خاندان بھائی بہن کیا کرے فون اٹھائیے آپ بھی فون اٹھا لیجئے ٹھیک ہے آپ ہمارے سلسلے میں آپ فون اٹھا لیجئے ہو سکتا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں ارے ہو سکتا ہے وہ بھی فون کرنے والا ہو آپ کو ہاں ہاں آپ اٹھا لو آپ جلدی سے ملا لو جو پہلے قدم بڑھاتا ہے اس کو زیادہ سواب وہ جنت میرے داخل ہوتا ہے بخش مطلب مقفرت بخش کی بشارت ہے کہ اس کے لیے مقفرت بخشیش کی بشارت ہے جو پہل کرتا ہے انتظار مت کیجئے آگے بڑھئے اللہ کی رحمت تھامے گی سواب تو کہیں بھی نہیں جائے گا نا آپ کا ان شاء اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو جو نیتیں ہمیں کرائی گئیں اور بالخصوص ہر اسلامی بھائی غور کرے ہر اسلامی بہن غور کرے کہ یہ حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے اس صادق و امین کا یہ بیان ہے کہ اس مقدس رات میں بھی یہ لوگ محروم کر دیے جاتے ہیں کوئی بھی کسی بھی نعمت سے کسی اپرچونٹی سے کسی بھی موقع سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہتا دنیاوی طور پر غور کریں چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کے لیے نہ جانے کتنی کوششیں کرتے ہیں کتنا ہم ایک تیاری کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ یہ موقع آنے والا ہے کہیں پر کوئی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہیں پر جابز آ جاتی ہے کوئی بھی اپرچونٹی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہماری کیسی کوشش ہوتی ہے یہ تو جنت کے حصول کا موقع ہے یہ تو رب کو راضی کرنے کا موقع ہے اور کتنی پیاری دعائیں یہ سب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو افو کرنے والا ذکر کر کے اللہم انکا عفوون تحب العفو اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے مجھے بھی معاف کر دیں کتنی پیاری دعا ہے آج ہم سب ملکہ پڑھتے ہیں جتنے مجھے ناکہ ناظرین صلو علیہ حبیق صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ تعالی الحمدللہ رب العلمین الحمدللہ رب العلمین والصلاة والصلام علیہ سید المرسلین صلو اللہ تعالی جزاك الله عنا ومحمد قد خدمك ما هو الله الله الله اللهم الله. الله. الله. انك انك غفور غفور قريب كريم تحب الصفوه تحب العفوه فارفعني اللہ عمن کا اللہ تحب العفو عرفن عرفن تو حب الفا تو حب الفا فحرف عنی فارف عنی اللہ کا اللہ نمائن کا آفو عفو عفو. آفن کریمن اللہ بے شک تو بخشنے والا بخشنے والا معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے معاف کرنے کو پسند فرماتا ہمیں معاف فرما دیں ہمیں بھی معاف فرما اے اللہ ہمیں بخشتے اللہ بخشتے ہماری ساری خطاط ہمیں اپنی برکھا مولا اللہ ہم سب کی جھولی جھڑتے جھول, جھول, اللہ ہمارے جتنے مرضی چینل کے ناظرین اس وقت تیری بارگاہ میں جتنے آشکار رسول حاضر تو اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ اپنے بندوں کے خالی ہاتھوں کو لوٹائے اللہ ہم نے خالی ہاتھ بڑھائے کری برستا نہیں دیکھ کر ابر ہم بندوں پر بھی برساتے برسانے والے ہمیں نیکی پرہیز گاری کی توفیق نصیب کر اور ہماری گھروں میں جو پریشانیاں ہیں بیماریاں ہیں تکلیفیں ہیں تندرستیاں ہیں بے روزگاریاں ہیں پریشان خالیاں ہیں بے اولادیاں ہیں نہ اتفاقیاں ہیں دوریاں ہیں بولا کرم سے تیرے کرم سے سب ختم کر دے آمین, آمین. ہمارے معاشرے میں بھی اللہ جو دوریا ہو گئی ہے مسلمان مسلمان کا دشمن کا چلا جا رہا ہے مولا آج کی رات کا صدقہ مولا کرم کر دے کرم کر دے کرم کرم کر امین میرے جتنے بھی آشکا نے رسول اللہ یہ جتنے آشیکا نے رسول جمع ہے سر یہ سب کے دلوں میں محبت پیار داخل کر دے آمین و مغز دوریاں نکال ہم نکالمان اور نسل پر لڑنا بند کر دیں آپس کی ذاتی انانیت پر لڑنا جگڑنا اور تعلق توڑنا بند کر دے بولا جو اپنے کرم سے ہمیں ایک اور نیک بنا دے جس کا آمین کہنا تجھے پسند ہے نہ اس کا واسطہ ہمیں ایک اور نیک بنا دے آمین ہمیں گناہ سے بچا مچا اللہ بے پردگی کرنے اور بے پردہ عورتوں کو دیکھنے سے بھی محفوظ فرما لوہ آج کی رات کا موسیقی کی وبا میوزک کی وبا سے اللہ ہمیں بچانا ہر طرح کی موسیقی میوزک سے اللہ ہم کو بچا چاہتا ہر طرح کی بے پردگی بد نکاہی سے ہم کو بچا ہمیں سنتوں کا فکر بناتے آمین بجا ہندی نمین صلی اللہ صلی صلی اللہ اللہ کچھ کال آئی ہوئی ہیں انہیں شامل کر لیتے ہیں جی اللہ قرم قرم اللہ کرم کرم کر السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وبرکات میرا وبرکات وبرکات وبرکات نام سید عمیر سجاد اطاری ہے میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں نگرانی شورا کو تائشی شب بہت مبارک ہو نگران شعر سے میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں ستائیسویں شب رمضان کی کس طرح گزارنی چاہیے اور رات میں کیا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے رزاک اللہ خیر السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد اکرم اطاری ہے کا شہر ہے لکھا کے باردہ میں عرض ہے, حضور آج سب ہے کہ اس میں کیا پڑھنا چاہیے اور اس میں نوافل وغیرہ کس طرح پڑھنا چاہیے شا فرما دیجیے وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ, اللہ, اللہ نوافل کے حوالے سے مختلف روایات ہیں ویسے تو مطلق اثرات قیام کرنا جاگ کر رب کی عبادت کرنا بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق جو اس رات کو جاگ کر اپنے رب کی عبادت میں بسر کرے اللہ تبارک تعالی اس کی سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو کسی بھی طرح کی عبادت کے اندر علم دین کے حصول میں آپ کسی بھی نیک محفل کے اندر شریک ہوں تلاوت قرآن کریں اور بالخصوص جو دعا بھی ہم نے بار بار ریپیٹ کی یہ شب قدر کی دعا ہے اللّہ انّاََ کافو ال کریم ان تحب الرف و فاف و اس کی جتنی تکرار کر سکیں کثرت کریں ان شاء اللہ اتنی برکتیں ملیں گی نوافل کے بارے میں فیضان رمضان میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مختلف اقوال نقل فرمائے ہیں کم از کم دو رکت نفل پڑھ لیں اور زیادہ تعداد جو بزرگوں سے منقول ہے وہ ایک ہزار نوافل کی ہے اور متوسط جو ہے یعنی بیچ کی جو تعداد ہے وہ دو سو رقط بزرگوں نے نقل فرمائی ہے اور ان نوافل کے اندر اگر ہو سکے تو کوشش کر کے سورہ فاتحہ کے بعد یہی سورہ قدر جو اس رات کی مناسبت سے ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کا تذکرہ فرمایا ہے اس کی تلاوت کرے اب یہ ہم پر ہے سب سے پہلے تو فرض لازم ادا کرنا ہے عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں فجر کی نماز با جماعت ادا کریں تراویح مکمل بیس رکت پڑھیں کہ سنت موقع دا ہے اب اس کے بعد جتنا آپ کا ذوق ساتھ دے جتنا خوشوخذ رہے نوافل جتنے آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں کزائے عمری اگر کسی پر ہے تو وہ ادا کریں تو یہ اس رات کے حوالے سے خاص نوافل ہیں اور ایک اور دعا بھی ہے کچھ طویل دعا ہے وہ فیضان رمضان آپ کے پاس اگر موجود ہو تو اس میں جو شب قدر کا باب ہے اس باب کے اندر ایک اور دعا بھی آج کی رات کی مناسبت سے لکھی ہوئی ہے چاہیں تو اسے پڑھیں درود پاک کی کثرت کریں اور بہت ساری ایسی روایات ہیں بلکہ ایک تو بہت ہی ایک ایمان افروز روایت ہے آج ہم اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سارا سال ہی ہم دعائیں کرتے ہیں ہار جو ہے وہ ہم طلب کیا کرتے ہیں تو دو روایت ہیں جھنڈوں سے متعلق ایک روایت میں جبریل امین علی نبی جنا علیہ صلاحت وسلام آج کے یعنی شب قدر کی رات کابت اللہ شریف پر ایک سبز رنگ کا جھنڈا نصب فرماتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ چار جھنڈے نصر فرماتے ہیں ایک قبر انور پر ایک کابات اللہ شریف پر ایک بیت المقدس پر اور ایک تور سینا پر اور پھر فرشتوں کی فوج کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور کتنی پیاری بابرکت رات ہے کہ ایک روایت میں فرمائے کہ جبریل امین اعلیٰ نبی جینا والی صلاحت وسلام کے بہت سارے بازو ہیں لیکن ان میں سے دو بازو ایسے ہیں کہ جنہیں وہ صرف شب قدر کو کھولا کرتے ہیں اور اتنی وصاحت ہے ان بازو کی کہ شرق و غرب کو وہ پھیل جاتے ہیں اور اپنی اندر ڈھانپ لیا کرتے ہیں فرشتوں کی فوجیں کی فوجیں آتی ہیں جبریل امین عالانبی جینا والسلام حکم فرماتے ہیں کہ زمین میں پھیل جاؤ اور بہت بڑی تعداد کے اندر پھیل جاتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے اس شب, اس شب کو اور اس رات کو رب کی بارگاہ میں جو مسلمان التجائیں کرتا ہے دعائیں کرتا ہے یہ فرشتے رب کے بارگاہ میں آمین کہتے ہیں کتنا خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جو اس رات کو اپنے ربجل کی بارگاہ میں دعاؤں میں مشغول ہو التجاؤ میں مشغول ہو مانگ لیجئے جو بھی دل کے اندر مراد ہے جو بھی اچھی خواہش ہے نیت ہے اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نورانی فرشتے اپنے سردار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی دعاؤں پر آمین کہا کرتے ہیں تو یہ چند امال ہیں اب جتنا جس کا ذوق ساتھ دے کبھی نوافل پڑھیں تو کبھی قرآن اٹھا کر اس کی زیارت کریں تلاوت کریں تو کبھی کچھ علم دین کے چند مدنی پھول حاصل کر لیں الحمدللہ للہ آج رات مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا سنتوں بھرا بیان کا سلسلہ ہوگا علم حاصل کرنا افضل ترین عبادات میں سے ہے اگر آپ ساری رات علم دین حاصل کرنے میں مشغول رہتے ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ نے اس رات کا حق ادا کر دیا اور جو قیام العل کہا جاتا ہے تو اس کی ڈیفینیشن کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قیام کرنا یعنی نوافل ادا کرنا نماز پڑھنا یہ بھی اس کی ایک صورت ہے لیکن اگر کوئی جاک کر کسی بھی طرح سے عبادت کے اندر اپنے رب کی عبادت کے اندر مشغول رہتا ہے تو گویا کہ اس نے قیام کیا ایک اہم بات یہاں پر یہ اس کرتا چلو کہ اگر ایسی عادت نہیں ہے ہمت نہیں ہے آپ کو کوواسات نہیں دے رہیں فرض نماز آپ با جماعت ادا کریں تراویح کی نماز ادا کریں اور اگر آپ ہمت نہیں رکھتے کچھ بھی عبادت کرنے کے بعد طویل عبادت نہیں کر پاتے تو بلا وجہ بجانا جاگیے گا دوستوں کے ساتھ بازاروں میں آگے پیچھے اگر آپ نہیں کر پا رہے تو سو جائیے عشا کی نماز اور فجر کی نماز یہ مسجد کے اندر باجماعت ادا کر لیجیے رب کی رحمت بہت وسیع ہے اور اس طرح کی روایتیں ہیں کہ جو شخص نماز عشا اور نماز فجر با جماعت ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ساری رات کی عبادت کا سوا بتا فرماتا ہے اور ایک بہت ہی پیارا اصول ہے جو ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے فک کے اندر کیا گیا ہے کہ برائیوں سے بچنا یہ نیکیوں کے کرنے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے یہ یاد رکھیے گا مساجد کے اندر بہت سارے لوگ آ تو جاتے ہیں لیکن وہی خوشگپیوں کے اندر مسجد کا ادب نہیں کر پاتے اگر ایسی عادت ہے کسی کی تو برائے کرم وہ فرائض اور واجبات ادا کرنے کے بعد ہو جائے اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس رات بھی رب کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہونے کے اندر جو ہے وہ شمار کیے جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق خیر عطا مزید کال جو ہیں وہ شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کے جوابات بھی حاصل کریں گے نیکسٹ کال دیجیے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد صغیر ہے اور میں نے یہ سوال کرنا تھا جو آج شب قدر کی رات ہے اور آج کی رات یہ جو اصلاط التسو پڑھتے ہیں تو کیا میں اپنے گھر والے بھی میرے ساتھ اسلاط التسبی پڑھ سکتے ہیں جی اصل میں گھر کا جو مرد ہے اگر وہ امامت کا احل ہے تو اپنی ان گھر کی اسلامی بہنیں عورتوں کی جماعت کروا سکتا ہے جو محرم ہے جو محرم ہے جی غیر محرم کو جماعت میں نہیں کھڑا کر سکتے جی. صفوں کی ترتیب اسی طرح ہوگی کہ پہلے مردوں کی پھر بچوں کی پھر عورتوں کی جی. اس طرح وہ اپنے جماعت سے ترکیب محرم محرم جو ہوگا احل ہو وہ کروا سکتا ہے یہی جواب جی جی جزاک اللہ کی بار ستائی شب کی برکت ہے تو ہر کوئی لوٹتا ہے مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو بخشت میں ادار دیتے ہیں ان تمام ناظرین سے انتظار کروں کہ آج کی رات نیکی کی دعوت دی ہے ہماری اسلام بہن نے قبول کر لیجئے تو <مشان> <جمال> اس طرح ہر <مشان> ایک کو دعوت دیتا ہوں کہ فون کریں اور اپنے طور پر نیکی کی دعوت دیں الحمدللہ لے کر ساتھ آ جائیں چینل آپ کا اپنا ہے میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں آپ کو کہ آپ صرف سوال نہ کریں آپ کے اندر جو فیلنگس ہیں آپ کی جو جذبات ہیں آپ چاہتے مثال کرو میری جگہ آپ بیٹھے ہوتے تو کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ تو ہر کوئی بیٹھتا نہ بیٹھتا نہیں ہے جی جو سمجھ سکتے ہیں ابھی تو آپ وہ تعم اللہ کریں آپ ریکارڈ کروا دیں بہت چلی نہیں چلی تو ٹھیک ہے آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ اچھی نیت ہوگی تو آپ کو کال ریکارڈ کرنے کا سواب ملے گا بے شک لیکن بات ایسی کرے جو جھرنل ہو اور سب کو فائدے مند سب کے لیے فائدے سب باعث بنیں پھر تسلی کے ساتھ ریکارڈ کروائیے جلد بازی میں کروائیں گے تو پروپر ریکارڈنگ ہوتی نہیں ہے اور وہ پھر آنر ہو نہیں سکتی ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز چینل کے نازی تک پہنچے اور آپ پینے کی کتابیں دینے رہے ہیں. جزا نیکسٹ السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عجیب رام صاحب سے باپا جان کو میرا سلام یار کر رہا اور میں بہت ساخت بیمار ہوں باپا جان سے بول رہا ہوں میرے لیے خصوصی دعا دیں آج رات مجھے آ رہا ہے آج بھی بس میں یہ یار کرنا چاہتا ہوں آج کی رات ہے مقصود کی رات ہے میرے لیے خوشی دعا سنبواد واپس جان سے عرض کر خود بھی اور وہ بھی اللہ تعالیٰ پیار حبی کے صدقے میں آپ کو شفات فرمائیں جھملہ پریشانیاں دور فرمائیں آمین, بجاہن آمین صلی اللہ تعالیٰ السلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ علیکم, ورحمت اللہ علیکم, ورحمت اللہ وبرکاتو علیکم وبرکاتو وبرکاتو و رحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد نذیر عرض کر رہا ہوں میرا نگران شورا سے عرض ہے کہ صلات تصدیق کا طریقہ اور فضائل کچھ بیان فرمائے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم ورحمت و رحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ میں دیکھ لیتا ہوں اس حضرت جب تک ایک فضیلت میں عرض کیے دیتا ہوں بہت ہی پیاری اس رات کے حوالے سے ایک فضیلت ہے اور اس کے راوی ہیں مولا کائنات امیر المین حضرت سجید علی المرتغ شیر خدا کر اللہ تعالی وضاح الکریم آپ فرماتے ہیں جو کوئی اسرات یعنی شب قدر کو سورہ قدرۃ القدر یہ مکمل سورہ مبارکہ مدنی سات مرتبہ پڑھے اللہ تبارک و تعالی اسے ہر بلا سے محفوظ فرماتا ہے اور ستر ہزار فرشتے ماشاء اللہ ستر ہزار فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کیا کرتے ہیں کتنی پیاری فضیلت ہے اس کو نوٹ کر لیجئے آج رات کے اعمال کے اندر اسے بھی شامل کر لیجئے سورہ قدر سات مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور یہ ذہن نشین رہے کہ یہ ساری برکتیں انہی لوگوں کے لیے ہوا کرتی ہیں کہ جو درست طور پر قرآن پڑھنا جانتے ہیں ابھی پچھلے دنوں ایسی ایک کال آئی تھی سنت کے سلسلے میں کہ مجھے صرف سورہ اخلاص پڑھنا آتی ہے اور مجھے یاد ہی نہیں تو اس پر مفتی صاحب نے بڑی ترغیب اور بہت سارے مدن پھول ارشاد فرمائے تھے اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن بچاروں کو سوائے چند صورتوں کے قرآن یاد ہی نہیں ہے کوشش کیا کریں قرآن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جس سینے کے ہو وہ قدر آباد کہلاتا ہے اور سینے کے اندر قرآن نہیں تو اس کو ویران گھر سے تعبیر کیا گیا ہے کم از کم ہمیں جو مختصر صورتیں ہیں آخری پارے کی صورتیں وہ ازبر ہونا چاہیے درست تلفظ کے ساتھ یاد ہونا چاہیے اور دیکھ کر درست قرآن پڑھنا تو یہ ہر مسلمان کو آنا چاہیے اور بہت سارے وظائف ایسے ہوتے ہیں بہت ساری روایتیں ایسی ہوتی ہیں بہت ساری بڑی راتوں کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سورت پڑھ لیں یہ وظیفہ اختیار کر لیں تو یہ برکت نصیب ہوگی اب وہ کتنا بڑا محروم شخص ہے اب سورہ قدر سات مرتبہ پڑھنے میں میرا گمان ہے کہ بارہ سے پندرہ منٹ سے زیادہ کا وقت صرف نہیں ہوگا لیکن کتنی بڑی برکت ہے کہ ستر ہزار فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں جسے نہیں پڑھنا آتا وہ کتنا محروم شخص ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جذبہ عطا فرمائے اور یہ بھی نیت کر لیجئے کہ اب تک اگر قرآن پڑھنا درست نہیں سیکھا تو انشاءاللہ شاء ہم ضرور سیکھیں گے صلاح و تصبی کا طریقہ سلاط و تصبی کے فضیلت اور طریقہ پوچھا گیا تو سلاد و تصبی کا بے انتہا ثواب ہے شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی والی وسلم نے اپنے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے میرے چاچا اگر ہو سکے تو سلاد و ہر روز ایک بار پڑھیے اور اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ آنکھوں ایک بار پڑھ لیجئے اور یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں ایک بار اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار اور یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک بار اس نماز کی ترکیب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑے سبحانك اللهم پھر 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑے سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 15 مرتبہ جی پھر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اور بسم الله الرحمن الرحیم فاتیہ اور کوئی سورت پڑھ کر رکو سے پہلے دس بار یہی یعنی سبحان اللہ والحمد ولا الہ الا اللہ و اللہ اٹبر پھر رکو کرے تصویر پھر رکو کرے یعنی کوئی سورت پڑھ کر رکو سے پہلے بار یہی پھر اور رقو میں سبحانہ ربی العظیم تین مرتبہ پڑھ کر پھر دس مرتبہ یہی تصویر پڑھے پھر رکو سے سر اٹھائے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ اور اللہم ربنا رب الحمد پڑھ کر پھر کھڑے کھڑے دس مرتبہ یہی تسبح پڑھے پھر سدے میں جائے اور تین مرتبہ سبحانہ ربی اللہ پڑھ کر پھر دس مرتبہ یہی تصویر پڑھے پھر سجدے سے اثر اٹھائے اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کا دس مرتبہ یہی تصویر پڑھے پھر دوسرے سجے میں جائے سبحانہ ربی اللہ اور تین مرتبہ پڑھے اور پھر اس کے بعد یہی تسوی دس مرتبہ پڑھے اس طرح چار چارکرد پڑھے اور خیال رہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں سورے فاتحہ سے پہلے پندرہ مرتبہ اور باقی سب جگہ یہ تصبیح دس دس بار پڑھے یوں ہر رکعت میں پچہتر مرتبہ تسبیح پڑھی جائے گی اور چار رکعت میں تسبیح کی گنتی تین سو مرتبہ ہوگی اس میں یہ ہوتا ہے کہ تسبیح گن... گننے کا ایک ہوتا ہے کہ یہ تسبیح دس دفعہ ہوئی پندرہ دفعہ ہوئی تو انگلیوں پر نہ گنے ہو سکے تو دل میں شمار کرے ورنہ جیسے کہ وہ جیسے دبا کر جی اندازے سے ہاتھ رکھا ہے ترقی بنا لے کہ اس کو اندازہ ہو جائے گا یہ تری بس بھی ہو گئی یہ طریقہ میں نے مدنی پنت سوریہ کا سفا نمبر دو سو اٹھہتر ٹو سیونٹی ایٹ سے دو سیونٹی نائن پر اس کی فضیلت بھی ہے اس کا طریقہ بھی ہے آپ کو بیان کیا ماشاء بہت ہی بابرکت یہ آج بھی دعوت اسلامک عالمی مدنی مکر سران مدینہ میں تراوی کے بعد تراوی میں ختم قرآن ہے شرابی کے بعد ان شاء تلاوت نات سے سنو بیان بیان کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ مدنی مذاکرہ بھی ہوگا کوشش ہم یہی کریں گے کہ ڈیڑھ بجے کے آس پاس کا میش ہم اپنا وہ الوداع ذکر دعا وغیرہ جو معمولات ہوتے ہیں انشاءاللہ اس کا آغاز اللہ نے چاہے تو کر دیں گے انشاءاللہ پھر جب اجتماع ختم ہوگا تو پھر صلاح و تسمی کی نماز یابی با جماعت فیضان مدینہ میں ادا کی جائے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ یہاں سحری کی ترکیب ہوگی میں چینل کے ناظرین جو باب المدینہ کے ہیں جتنے اسلامی بھائی ہیں سب کو چاہیے اگر آپ کہیں خطمِ قرآن ہے آپ کا ختم قرآن سے فارغ ہوں اور پھر فیضان مدینہ کا رخ کریں رات بھر یہیں رہیں انشاءاللہ خوب خوب عاشقان رسول کی صحبت میں ہم وبا استغفار کریں گے اللہ کی حضور امیل سنت اللہ نے چاہ تو دعا کریں گے ماشاء تو بہت برکت نصیب ہوں گے اللہ نے چاہ تو ان جہاں جہاں بھی دعوت اسلامی کے اعتقاف ہو رہے ہیں مبلغین ہیں ماشاءاللہ ترکیب ہوتی ہے دنیا بھر میں ہے آپ آج کی رات بازاروں میں یہاں وہاں تفریح مقامات تو دوستوں میں کھانے پینے میں گزارنے کے بجائے آ جائیے مسجد میں آ جائیے کہ مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو پیارے آقا کے قدموں میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات آج ہے کی رات موموں آؤ گنجے سخا لوٹ لو لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو آسی رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت کھلا آج کی رات آج ہے وقت لائے خدا سب مدینے چلیں لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے سب کی منزل کی جانب سفی نے چلے میری سوائن دعا آج کی رات ہے راج کہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوان آج کی رات ہے بڑی برکت والی رات ہے انشاءاللہ دعا کی رات ہے استغفار کی رات ہے غفاق <coughs> میں گنوانے والی رات نہیں ہے کمپیوٹر پر بیٹھے چھوڑ دیجئے لیپ ٹاپ پر بیٹھے چھوڑ دیجئے موبائل فون پر کھیلنے بیٹھے ہوئے چھوڑ دیجئے آج سب چھوڑ کر ارب از وجاللہ کے حضور حاضر ہو جائیے فکر اسکار علم دین تلاوت نعتیں دعا مخصرت کی دھی بخش جیسے کہ بخشوانا ہی بخشوانا خود کو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اس کا بندہ لمحے بھر کے لیے توبہ کرتا ہے اللہ اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف فرما دیتا ہے بڑا کریم ہے میرا رب بڑا کریم ہے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ بس میں یہی کہنا چاہ رہا تھا میں نے ان شاء اللہ نیت یہ کری ہے کہ نے شاء میں یاد رکھنا السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکات و رحمۃ اللہ ماشاء اللہ اتفاق مت دے اور ہم سب کو توبہ کی توفیق نصف فرمائے امیر اس میں کچھ مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں جی ان طرف چلتے ہیں پھر انشاءاللہ اگر موقع ملا تو واپس آ جائیں گے ورنہ وہیں رہیں گے انشاءاللہ شاء